آج سے یا اب ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے اور وہ ہے باب الفرائض باب الفرائض کا مطلب وراثت اور میراث کا بیان اس کتاب میں چند حدیثیں ذکر کی گئی ہیں ورنہ تو بہت بہت ساری بے شمار احادیث ہیں اور آیت بھی ہے آیتیں بھی ہیں ان شاء اللہ تبارک و آیات کی روشنی میں ایک دن ایک ہفتے ایک ہفتہ انشاءاللہ یہ آئے ایک در سے صرف آیتوں کے ترجمے میں لگائیں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے سمن میں آ جائے کہ اور پھر اس کے بعد جب ترجمہ کر دیں گے وضاحت کے ساتھ آپ لوگ اگر قرآن ترجمے والا ساتھ میں رکھیں گے تو اچھی بات ہے تو کافی اچھے اچھے مسائل یعنی عام مسائل جو پیش آتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے وہ عام جو مسائل ہیں وہ سمن میں آ جائیں گے تو فریدن کی جمع یہ فرائض ہے اور اصل میں فرد کا لغوی معنی کاٹنا الگ کرنا ہوتا ہے چونکہ اس میں جو ہے الگ الگ سب کے حصے بیان کیے جاتے ہیں اس لیے جو ہے اس کو فرائض یا فریضہ کہتے ہیں اور یہ کہ اب اس کی تفصیل بہت تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ورنہ تو لفظ فرض کے بہت سارے معنی قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے معنی جو ہے نازل کرنے کے بھی ہے اس کے معنی جو ہے واجب کرنے کے بھی ہیں تو انشاءاللہ اس کی تعریف وغیرہ اگلے اس میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے یہاں پر ایک حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الحک الفرا فما بقی فہوا رجل ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رض بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرائض ہیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچا دوں فرائض کون ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جن کا حصہ قرآن میں مقرر کیا ہے ان کو ان کا حق دے دو کسی کا نصف حصہ آدھا حصہ مقرر کیا ہے کسی کا چوتھائی مقرر کیا ہے کسی کا آٹھواں حصہ مقرر کیا ہے کسی کا جو ہے دو تہائی مقرر کیا ہے کسی کا ایک تہائی مقرر کیا ہے کسی کا ایک چھٹا حصہ مقرر کیا ہے تو جو فرائض ہیں ان تک ان کے حقداروں تک ان کو پہنچا دو یعنی جو مقررہ حصے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو باقی جو بچے وہ رشتے داروں میں سے جو قریب تر مرد ہو مذکر ہو اس کو وہ ملے گا اب اس کی تفصیل بڑی تفصیل ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کے اندر حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینے کے بعد پھر جو قریبی برد مذکر آدمی کے رشتے میں سے ہوگا وہ اس کو ملے گا مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو گیا اور دو بیٹیاں چھوڑی اس نے ماں یا بیوی اس کی پیچھے ہے بیٹیاں ہیں اور اسی طرح سے اسی طرح سے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ماں بھی ہے باپ بھی ہے تو جو فرائض والے ہیں ان کو دے دیں گے باقی حصہ ان کو دے دیں گے والدہ کو دے دیں گے چھٹا حصہ باپ کو چھٹا حصہ دے دیں گے بیوی کو آٹھواں حصہ دے دیں گے کیونکہ اولاد ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اب چونکہ بیٹیاں ہیں بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ جو ہے مل کر کے یہ اصبا بن جائیں گی ورنہ تو ورنہ تو اگر کیا کہتے ہیں بیٹیاں نہ ہو بیٹیاں نہ ہو صرف بیوی اور ماں باپ ہیں اور اس کے بعد بیٹا ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ ماں باپ کو چھٹا حصہ پھر جو باقی مال بچے گا وہ کس کا ہوگا کس کا ہوگا بیٹے کا ہوگا کس کا ہوگا بیٹے کا ہوگا تو جو فرائض والے ہوں گے ان کو جتنا ان کا حصہ ہے ان کو دے دیں گے باقی جو بچ جائے گا وہ جو قریب تر مدکر ہوگا جس کو آسا کہتے ہیں اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ اس کو دے دیا جائے گا تو یہ ہے اس کی مثال مثال کے طور پر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک دوسرا ضابطہ رسول بتایا ہے پان رسا زیدی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسامہ ب زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر کسی مسلمان کا وارث ہوگا بات سمجھ میں آئی بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر ہے کافر باپ مر گیا تو کافر باپ کی وراثت میں سے مسلمان بیٹے بیٹے کو ملے گا کچھ نہیں ملے گا اور اگر کسی کا بیٹا کسی کا باپ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے پاس مال ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹے بھی مسلمان نہیں اس کے فوت ہو جانے کے بعد کیا اس کے بیٹے جو ہے اس کے مال کے وارث ہوں گے نہیں ہوں گے یہ مطلب ہے اس کا اس لیے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں تو اگر اس کے گھر والے یا باپ وغیرہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا منظور کر رہے ہیں کہ اگر کافر باپ جو ہے اس کو دے رہے ہیں تو اس کو لینا چاہیے نہیں لے لینا چاہیے وہ ہدیہ ہے وہ ان کی طرف سے گفٹ ہے اور ہدیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا ہدیہ قبول کیا تو اس حیثیت سے اس کو لیں گے وراثت نہیں لیں گے بحثیت وراثت ان کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے یہاں پر معاملہ صاف ہو گیا کہ پھر کوئی دعویٰ نہ دائر کرے دعویٰ نہ دائر کرے اگر کوئی دے رہا ہے تو ہدی کے طور پر آدمی لے سکتا ہے لیکن لیکن اس کو اسلامی قانون کے تحت اس کو کچھ نہیں ملے گا وانب نے مسعود ندی اللہ تعالی عنہ فی بنت و, بنت ابن و اخت فقدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لل ابنسو ابنسو تک ملت الف الحسین وَمَا بَقِيَ فل رَوَى روا اب یہاں پر کچھ حصے بیان کیے جا رہے ہیں ہم لوگ اس کو چند حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر کے پھر ہم لوگ جو ہے میراث کے بارے میں تھوڑا سا اچھے انداز سے پڑھیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بیٹی اور پوتی کے بارے میں اور بہن کے بارے میں بیٹی پوتی اور بہن کے بارے میں یعنی کوئی شخص سے مر گیا وہ اپنے پیچھے بیٹی چھوڑ گیا پوتی چھوڑ گیا اور بہن چھوڑ گیا تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو آدھا دیا قرآن میں ف انکارت واحد فلاح نسم اگر کوئی ایک بیٹی کسی کی ہے تو اس کو کتنا ملے گا آدھا مال ملے گا بیٹا ہے تو پورا مل جائے گا کوئی نہیں لے سکتا اگر ماں باپ ہے تو ان کو ان کا حصہ ملے گا باقی جو ہوگا وہ اس کا ہوگا لیکن اگر صرف ایک بیٹا ہے تو وہ پورا مال لے لے گا کسی کو نہیں ملے گا اس میں سے بیٹی ہے ایک بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اور اگر دو بیٹیاں ہیں ف ان کا نت نت ان فنا اگر دو بیٹیاں ہیں بیٹیا تو ٹو تھرڈ ملے گا دو تہائی ان کو ملے گا دو تہائی یعنی ہر ایک کو ایک ایک تہائی ون تھرڈ ون تھرڈ دونوں کو اور اگر جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ بیٹی ہے اور پوتی ہے تو شریعت نے فیصلہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ بیٹی کو آدھا مل جائے گا اور جو پوتی ہوگی اس کو کیا ملے گا اس کو چھٹا حصہ ملے گا چھٹا حصہ اس کو بھی ملے گا آدھا اور چھٹا حصہ جب ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا ٹو تھرڈ ہو جائے گا مثال کے طور پر پورے مال کو چھ میں تقسیم کیا چھ حصوں میں تقسیم کیا تو آدھا کتنا ہو جائے گا تین اور چھٹا حصہ کتنا ہو جائے گا ایک تین اور ایک ملا دیں گے تو چار ہو جائے گا تو یہ چار جو ہے چھ میں سے چار کتنا ہو جائے گا دو تہائی ہو جائے گا ٹو تھرڈ تو اس تلسل حسین کہتے ہیں اس کو دو تہائی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتی کو چھٹا حصہ دے دیا کیونکہ آیت میں کیا ہے فائن کا نتس نتنی اگر دو بیٹیاں ہوں گی دو ہوں گی تو ان دونوں کے لیے دو, دو تہائی رہے گا دو تہائی اب چونکہ یہاں بیٹی کا رشتہ مرنے والے سے باپ سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آیت کے حساب سے فائن کارت اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو نشو ملے گا تو اگر پوتی ہے تو یہ مان کر کے کہ اللہ تعالی نے دو بیٹیوں کو دو تہائی کہا ہے تو چونکہ اب بیٹی ایک ہی ہے لیکن پوتی ہے تو اس کو اس درجے میں رکھ کر کے آدھا تو نہ صحیح لیکن اس کو ایک چھٹا حصہ دیا ہے تاکہ دو تہائی ادھر پورا ہو جائے بیٹیوں کا کیونکہ بیٹی پوتی بھی تو بیٹی ہی ہے ایک حیثیت سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھیں کہ نہیں آپ کو جی بیٹی کو آدھا دے دیا اور پوتی کو چھٹا حصہ دے دیا چھ میں سے آدھا تین اور پوتی کا چھٹا حصہ ایک ملا مل گیا تو کتنا ہو جائے گا چار اور یہ دونوں چار ملا کر کے دو تہائی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو ہوں تو ان کو دو تہائی ملنا چاہیے تو مل گیا یہ اور بات ہے کہ چونکہ بیٹی زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آدھا ملا اور پوتی کو کب ملا اس سے اور اور باقی جو ہے وہ جو ہے بہن کا حصہ ہے جو بچے گا کیونکہ اور مرنے والوں میں سے یہ مرنے والے کے رشتے داروں میں سے اور کوئی نہیں تھا تو اب گویا کہ ایک تہائی کس کو مل جائے گا بہن کو مل جائے گا وقت زیادہ ہو گیا ہے شاء اللہ درسمین حدیثوں کو پوری کر لیں گے اس کے بعد پھر آیت کا ترجمہ پڑھیں گے صلی <سلام> اللہ